مقصدار جمع ہر جمان بعد غسل لازم نے اگر کمدو مستحب دے گدی نے صلی اللہ علیہ وسلم انا اتیبو نا دادے والا دادا نہ جائزہ صحباب نافر سم امن ازا محمود کو جواز مانی اور رس رسم کا نے تو بارہ سائی بان بان بو سے واحد تحقیق مختص کر کہ جی قسامہ نوبت لازم دے وقل نوبت نوبت و کل مدد نوبت یوم بنے رسول نوبت تو نازم نہیں بنے بیرم شکار نبی بی رسم اہتمام کر دے پرشانت رزوم بانی اور جناب توک لازم بھئی اجازت تو ساہ نوبت زیادہ پختم دیو دور اور اندرا بی ذکر کے ذکر کے بہادر بہادر الوداع کے سبر کے بادر احلال پس نا. احلال پر قربان سراجی مرات دا روات و قبل دا دا دا قبل مراد محمد عن ظاہر کی معلومی کے خلاف ندائگی کے جی خلاف حادثی واحد مقصد جمع آئین ہر بعد باد لازم نے دے اگر منظو مستحب دے تو باندھے نہاضا پھرا نہ ان کے نہبو اتہرو محرم تو دا محمود نا احمد محمود جواز رسول سم تو جی و رسن. رسن کو جواز ان شو نوبت نازیم دے کل محد نتھور نوبت خوشکار کہناپ اہتمام کر دے پر شانت الزوم بائی جناب جناب خزامت لازم بھئی تو اجازت تو النوبت النعبت زیادہ پختتام دیو دور اور پختتاز دور اخر کی دریم و دادیا تولاندرابی ماری کے ذکر کے شار و شیخ کشمیری ذکر کئی داپ حاجت الوقاء کی فی الواقعات ہیں دا دے حضرت کی سفر قبل او پی بادر احلال پس کامل احلال پر کربان فارو سے قالباسری قبل سے محمد ان سفیہ کار انوا ان اب الخط ان بکن سے زہر کی معلوم کے خلاف ندائگی کے جی خلاف نرسر ابو ارو ہو م مہماری نراشت جب میں کلکل <سؤال> ہوا سے شامل خطاب کا دادا میرے